بسم دن لوگ ہندو چھوڑ رہی ابوان آج دسمبر کو جیسے اور دس سے پرانے کوئیوں کا آغاز سولہ سے کی آئٹ ایک کی بنیادی آج ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ آج اس سے پہلے بھی کسی سورج میں آئے سامنے آئی تھی لیکن پرانے کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ تشریف آیات سے اپنے مخصوم کو کرتا ہے پھر پھر کر ایک چیز کو بیان کرنا اور اسی اعتبار سے اگر پھر اس مقام پہ بھی میں نے اس کی شاید پورے درس میں تشریح کی تھی تو میں صرف اس پہ ریفرنس دے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوبارہ اس کی تشریح کر دیتا ہوں جو آباد اس درس میں مصروف تھے ان کے لیے تجدیدے یاد داشت کا باعث ہو جائے گی جی. نہ وار دان کے سامنے پہلی دفعہ کے مطابق آ جائیں گے جگ فیرو نہ دا زمن یشا میں یو شریف دا دلہ دلال عام قدمے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالی شیخ کو نہیں بخش اس کے سوال ہر گناہ کو بخش دیتا ہے اب تو کو یہ معلوم ہے کہ یہ بخش دینا یہ اصطلاحات مروب ہے ہمارے یہاں پرانی مصروم نہیں ہے یہ میٹرک کا قرآنی مصروم تو یہ ہے جو تمہاری غلطیوں سے مارے سال غلطیاں سے یا ویسے ہی غلط راستے تیار کرنے سے جو نقصانات تمہیں ہوتے ہیں اور چیزوں کے نقصانات کی تلاشی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاشی نہیں ہوتا جس سے سامان حفاظت نہیں مل سکتا مقصد کے یہ معنی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ تو اللہ نہیں بخش باقی سب کچھ بخشے اور پھر جب آگے شرک کا وہ مصنون کیا جائے جو ہمارے یہاں مرود ہے تو پھر تو کچھ اور ہی گور آتا ہے یعنی خدا کی بجائے کسی اور کی پرستش کرنا اور آپ سوچئے کہ سب خدا یہ تو نہیں بخشے تم نے کسی اور بھی گروپ شروع کر دے سب کچھ بخشوں گا یہ بات نہیں بس خدا جیسا کہ میں نے اردو کیا ہے غمین اند عالمین وہ تو ان چیزوں سے مستدمی ہے جب کوئی بھی اس کی پرست کرنے والا نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی وہی ہمارا شاہ تھا جب تم یہ خدا تھا جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہی وہ سدھار ہوگا اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ بہت ہی پرست کرتے ہوئے یا نہیں کرتے اور اس سے اس سے کیونکہ چار جو ہے کہ سب یہ دیکھ لو ہمارے سامنے اور اسی طرف سے کمنٹ بھی کر دیں دن کی بات لوگوں کی اتائش پر خوقف ہوتی ہیں کرم ہوتی ہیں जो इनके वोटों से बढ़कर साहब इकतदार होते हैं उन्हें तो इसकी जरूरत होती है देखने कि हर के किसी और के साथ तो नहीं जानने लगे लोग क्रॉस कर गए सुबह ही दूसरी कैबिलेट बन जाएगी उन्हें तो इस चीज पे आता है दरमान कहीं का कल तक हमारे साथ था पार्टी खा गया और आज देश के साथ दूसरे मिल गया और बातचीत होती तो उनको बहुत ही ज्यादा मोकात लाना पड़ता था किसी के साथ मिलना तो एक करो जरा किसी सागदाज भी कोई करता था तो वो फांसी को चढ़ा देते थे वो इसलिए कि उनकी अपनी हुकूमत इक्तार ताको तो खुद रहेंगे कारण था इन लोगों की हायरत से अशपर्दी खुदा ये खुदा देना कि इन किसान ने जब तक चीजा करते रहो तो ये खुदा और तुम ये अंदर क्या आई होने आप वो से खड़े हो गए ये खत्म हो गए جن کی بادشاہ تمہارے سبوں کی رہی ہیں کرم ہو انہیں تو اس کی احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ یہ بھی کسی سے قیام میں نہ آ جائے اور جتنے بھی اس طرح سے اقتدار حاصل کیے ہوتے ہیں ان کی تعریف میں سب سے بڑا جرم کسی کا سجتے سے اٹھ کے قیام میں آ جانا ہے تو خدا کو تو اس کی کسن ضرورت نہیں ہے یہ کیوں شرک اتنا جرم عظیم قرآن نے قرار دیا ہے اسے ظلم عظیم کہا ہے اصل میں ظلم کا لفظ نہیں قرآن نے شرک کو کہا ہے ظلم عظیم اور ظلم سے معنی ہے کہ جس مقام پر کسی کو ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ رہے خدا کو تج مطلب نہیں کہ جس مکان کو خدا کو ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ رہے شیخ کمانے ہیں کہ جس مکان پہ انسان کو ہونا چاہیے وہ اس مکان سے نیچے لیے جائے یہ ہے ظلم الحمد یہ انسانیت کے لیے ذرے تجدید ہے اور اصول یاد رکھیے کہ جو چیز مخلوب کے لیے ضد کا باعث ہوگی وہ اس حالت کے لیے بعض حقیقت باعث ہوتی جو تین نمائند کے لیے گہرو گہری ہے اس کو باقی کی گہرو گہری ہو جاتی ہے قرآن کی ساری تعلیم اس لاکر کے گرد گرتی ہے کسی انسان کو وہ اس کے حقیقی مقام سے آشنا نہ کراتا جہاں وہ مقامی انسانیت سے گرتا ہے وہی اس کو رسانتا ہے اور اگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ جلم نازم ہے نے اپنے آپ کو گرا لیا یہ تزنی ہے ترکیب ہے انسانیت کی اور یہی شرک ہے عزیزہ نماز منیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ عبادت کا ترجمہ پرست کرتے رہیں گے الہ کا اس انسمان میں معبود کرتے رہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس میں بھون کے اعتبار سے شرک کے ناچوں کو پرست لے جاتے تھے یہ مشرق کے نام جو کے پرچتے ہیں پونچنا پرست کرنا یہ خدا کی پرست کرتے ہیں وہ گٹوں کی پرستش کرتے ہیں یہ تو ہے وہ شرک ہے دین میں پرست کا تصور نہیں ہے دین میں تصور نہ عبادت کے معنی ہے کسی کی نا تم اختیار کرنا معذور دیا علاقے ہے جس کی نا تم یہ اختیار کی جائے عطایت اختیار کی جائے مجھے کسی کے سامنے جھکنا کہتے ہیں جھکنے کے معنی بھی ہیں یہ حاضرہ ہے خیر تسلیم خم کر دینا کیا ہوتا ہے اطاعت کرنا اب اس اعتبار سے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جو مالک نے کہا ہے ایک بچوں کو اوپر روک और बच्चों मुसीबत ये गी है कि है। है। है ये भी रिकॉर्ड है कि लंदन पहुंचे और हैं कि साथ बड़ा बच्चा मुसीबत है बड़े बजुर्ग खाना है बच्चे अजूर्गान आपसे नहीं क्या बैठे थे बजोर ग्रामीण कदर आप ये कैसे कहीं میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ بنیادی تفرات دیسک کانسپٹ درست نہیں ہوتے <خصف> ہمیں سکتا ہے نہ دین کے نکلنے کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہے کیا بلا بنیادی کانسپٹ یہ ہے کہ خدا تو خدا ہے اور خدا کے بعد تو انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے اور جو ہی انسان اپنے اس مقام سے گرا یہ وجہ تجریر انسانیت ہوا یہ ظلم عظیم ہوا یہ شرک ہوا یہ گرا کیا مانے مقام سے مانے گیا انسان اپنے حد تقولیت میں جب اپنے ذہن میں شعور نہیں تھا پہلا اور تاریخ کا دور علم نہیں تھا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کاز اینڈ افیکٹ کا, کا پتا نہیں تھا انسان بالکل نکتا یہ اتنا نہٹتا کہ ہر جانور سے زیادہ نہٹتا نہ شیر کے سے پنجے نہ اقاد की سی چونچ نہ ہر کی سی باؤ کی تیزی نہ اوقات کی اڑن نہ مچھلی کی تیراکی یہی نہیں کرتی بالکل نہٹتا اور پھر ابتدائی دور میں جو واقعی کنڈیشن جو یہاں تھی اس ارن کے اوپر آج تو ہی اتنا بھی آتا ہی بڑر بڑر یہ اتنا بڑا نہیں تھا نہیں تو اس زمانے میں رہا کرتا سب آتے اس وقت پہاڑ بڑے بڑے تلاب دچر آندیاں زلزلے مٹور صاحب ثاقب یہ طوفان درند شیر اور جنگل بڑے بڑے مہیس اس کو تو ایک تھری دی تھی نا سب کے لیے سب کے مقابلے کے لیے اقلے انسانی اصل انسانی ابھی آپ اب تھی تو آپ سوچیے کہ ایک بچے کو جن حالات میں چھوڑ دیا جائے ایسی کیسی کیا ہوگی ہر چیز سے ڈرتا تھا سہ جاتا تھا ایک ہی ہردا آتا تھا کہ ہاتھ جوڑے نہیں مارا رہا یہ جو ہے ہاتھ جوڑنا ڈر کے مارے یہ ہے پرست آپ بھی دیوتا شیر بھی دیوتا ہرتا کو بہت بڑا درخت بھی भी دریا بھی دے رہی اگنی بھی भी देरी وایو بھی دے رہی چندر بھی دیوتا یہ کیا گھنٹے ہوتے انسان کے اپنے اندر کے ڈرنے کی چیز ہے تو کیا انسان کی تبیعت یہ تھی جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق تھا اس نے سرکار کے سب خراب رقم واپس کی ہر رات تمہارے لیے تازہ تفصیل مقام انسان آ رہا ہے تو اس تنصیل میں تو جب پہنا ہی ہوتا ہے تیسے تمہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے سامنے سجدہ مرائے گا سجدہ نہیں ملے ہوئے اور ہماری کہہ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں تو یہ کرتے ہیں لوگ اس کے حرون گرے ہوئے ہیں پہلا تعارف آدم کا یہ کیا کس ہو رہا ہے کائنات کی ہر قیمت اس کے سامنے سیکھتا رہے مکان انسانیت <خصف> اب باقی صرف انسان رہ جاتا ہے برا کا کرم نہ بنی آدم ہر انسان انسان ہونے کی جیس سے یقین پارسر پر واجب تقریم تو برابر والے کے سامنے بھی تو کریم کچھ وہ تو ساری چیزیں اس کے لیے فاجد. انسان سارے یکماج بغرین اب ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کے سامنے دوسرا انسان جھکے خارجی کا آغات میں کسی شہ کے سامنے جھکا بدترین قسم کی تزرین انسانوں میں سے کسی انسان کے سامنے جھکا یہ بھی بات ہے انسانیت لیکن جھکنا تو ضروری ہے جھکنے کے کیا معنی ڈسپلین کے بغیر تو زندگی نہیں سامرا سکی عطایت تو ضروری ہوتی ہے اب کس کی عطایت ہوگی یہاں یہ کتنی قوتیں تھیں وہ تو سارے کی ساری اس کے لیے ثابت ہوگئی انسان یکساں برابر ہو گئے اب عت کس کی بس ایک ہی چیز ہے جس قرآن نے یہ کہا الا ان حکم اللہ عتائت صرف خدا کے قوانین کی اسے کہتے ہیں توہی اور اگر صدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی شاید کس نے اختیار کر لی اسے شرف کہتے ہیں غرآ مقام سے یہ اور یہی چیز ہے کہ جو عبادت کے معنی نے قرآن کریم نے یہ بتائے ہیں عبادت اور حکومت کا لفظ براد اس میں قرآن نے استعمال کیا ہے خود سے میں واضح کرتا ہے پورا یوسف میں اور کیا بات ہے اس وعدے میں کی وہ جو خدا کے سوار کسی کے سامنے نہیں جا تو حیثیت یہ ہے کہ یاد میں کے کو سوچو تو صحیح ارتر خیرن ام اللہ اللہ کا ہار گراہنی مشر کی بادشاہ اپنے بسنے والے دو قیدی اس کے جو ملازم تھے ان سے یہ سی کہا جا رہا ہے مقام دو تھی سورا اس کے دو ملازم اور پھر وہ مزموں کی حیثیتیں کافا میں اس کا کتنا مقام عرصہ ہے ان کا مقام کتنا گراؤ ہے وہاں یہ خدا کا پیغام ان سے یہ کہتا ہے کہ اٹھو اس سے کیا کر رہے ہیں یہ تم نے اپنے ذہنوں کے گھڑے وہ فراشی وہ بربر حاصل جن کے سامنے سیدر ہوئے سوچو تو صحیح کیا یہ زندگی کی شکل اچھی ہے کہ ایک ایک ضرورت ایک ایک حادث کے لیے ایک ایک دروازے پہ دستک دی جائے یا یہ ہے کہ کوئی ایک یا فن حقیقت صاحب ایک عورت ہے صرف اس کے سامنے جھکا جائے تم بتاؤ دونوں میرے کام کی شکل اچھی ہے چھوٹے چھوٹا سی جو ملازم ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ بتایا تو صحیح اگر دس کا ملازم تمہیں کر دیا جائے اور دوسری جگہ ہے نا ہم نے کہ دس ایسے ہوں کہ ہارے کا مزاج الگ الگ ہارے اس کے پکائے الگ الگ ایک ملازم اور دس ہوں اس کے ملازم تو ہر دو موسم بچے متمار میں لیا گیا تیسوں روپے ہیں کسی میں تو رو کیا وہ کہتا مجھے اسکول چھوڑ دیا وہ کہہ میرے بازار سے باندھنے کے اور یہ کہتا جلدی سے چاہے دو وہ کہتا میرا بجوگا پالت کیا میں کیا کروں کیا نہ کروں جس کا نہیں کرتا وہ شراکت آ جاتا ہے مصیبت میں آ جاتا ہے یار باتوں میں تو اللہ دیتا ہوں تو چوتو سوچے اور پھر اس ارباد نے یہ نہیں کہا کہ چلو ان داتمے سے ایک چندو ایک کے نوکر وغیرہ کہتے ہیں نبڑت ہوا ان, ان دھاتے سے کوئی نہیں اس کاغذ نہیں ہے کہ تم اس کی ملازمت کرو وہ اس کو بلند ابالا اور یہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ شخصی شخصیل کلچوئل نہیں صرف قانون کے اعتبار سے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں شخصی آیت نہیں ہو رہی کہا کہ امین حکم اللہ بلّا یاد رکھو اب کے حکومت تو صرف اس کو ہاتھیں جاتی تھی دوسرے کو نہیں یہ ارباد کیا کہ پھر یہ حب حکومت کی بات کتنی گہری چیز ہے کوئی کسی کی یہ بات نہیں کرتا کسی کی بات نہیں مانتا تا وقتے ہے کہ اس کی احتیاج نہ ہو اس کا محتاج نہ ہو غم و رائل اس طرح سے رکھی جاتی ہے کہ پہلے محتاج کیا جاتا ہے پھر حکم منوایا جاتا ہے سرکش کا شیر آپ کے اشاروں کے اوپر کیوں ناچتا ہے اسے بھوکا رکھا جاتا ہے یہ راز ہے دنیا کہا ارباد مدف پر دیکھ ان کو آج ہے علیزالمان یہاں الا نہیں کہا اس نے ارباب کہا یہ ہے یہ احتیاط ہے وہ تمہیں دوسروں کے دروازوں سے لے جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا حکم مانتی تھی اگر رودیت کی اس کے ہاتھ میں رہے تو حکومت تو ہو گئی تھی علم حکم اللہ اور دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ عبادت کے معنی حکومت حکم کہا ہے نا ہمارا اللہ تعب اللہ ہی. اس نے کہا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت پر ہو جی یہاں حکومت اور عبادت دونوں کٹھے رہے ہیں یہاں سے آپ کی کا رخ پھیرا نیل نظر میں تبدیل ہوں گے عبادت کے نیک پرست ہوں گے بارہ بٹا چالیسارٹی تام ہو اربھی جاننے والے جانتے ہیں کہاں آیا کرتا ہے اور یہ وہی ہے جو آپ کیا سے رسمن دن میں کامت سن کم بار کو نماز کی ہر رکش میں آپ کہتے ہیں کہ ای یا نا بدو یہ ہمارا اللہ تاب اللہ ایس ای بڑا زور کا جناب کسی اور کا نہیں صرف تمہارا جو یہ اس نے کہا ہے اب اس کے بعد پوشتیاں کے ساتھ اسلام کیا ہے اس کی تقسیم کیا ہے اس کی جدیات کیا ہیں تو ٹھیک ہے تفاتین میں جائیے تو کتابوں پہ کتابیں لکھیے تفصیلیں نہ لیے غمیں ان پر قبیل ہے اور ویسے تو کبھی اس کا اس دل میں درد ہے اس نے کہا مقیم یہ ہے دین قیم بات ختم کر بتا ابھی مزم اللہ اللہ ہمارا اللہ تعبد اللہ یا خود اپنے مقام کے قائم کا یم وہ ہوتا ہے جو خود قائم ہوا اپنے مقام پہ دوسرے کے قیام کا ذریعہ بنے قیام انسانیت کا ہے انسان تیرے قائم کرنے تیرے کھڑا رکھنے کا یہ ہے طریقہ یہ دین ہے یہ نظام ہے دین ایم جہاں کہا جیلا نے اٹھتے دے وجوہ قیام انسانیت نظام یہ ہے نیم حکم ومر اللہ تاغ دو اللہ علا یہ ہے عجیفان جسے شرک کہا جاتا ہے شرک کی مختلف نوعیتیں قرآن نے کے ہے اور یہ وہ ہیں جو اس سے پیش کر عام طور پہ ممک کی دنیا میں رائج تھی سورا روم 30 اوور 31 بلا تو کون میرا مشرقین میرا فرقین بکا مشرا دیکھنا کہیں مشرقین میں سے نہ ہو جائیں یا یعنی دین میں فرقے نہ پیدا کر لیں بتا نظر نہیں آتا کہ یہ فرقہ جو ہے یہ شرپ جو ایک کا ملازم ہے ایک ہی تو حکومت اسے معلوم ہے دس کا ملازم جو ہے دس مختلف قسم کے آکام آئیں گے یہ سرکا ہوتا کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ عل حکم علہ جلدہ معصومت صرف ایک ہے حاطل ایک ہی اس کا کو رابطہ کرانی घर के अंदर दस गुण है। एक हैं आता। वो उनके आकाम उनमें कभी किसी किस्म का तबरता हो नहीं सकता तकलीमें अमल तो हो भी है मुख्तलिफ काम तो वो करते हैं मुख्तार आका नहीं होते अगर एक ही जात का यह कानून हो एक ही वातूनीयत हो سفر کو کا خواب ہی نہیں ہوتا یہ امت واحدوں نے بنائی اس طرح سے تھی کہ ایک ہی کی محبومیت اختیار کرنے والے ان میں اختراب ہے اختراف ہو نہیں سکتا جہاں سڑک ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کو اس مذہب کی سند کے کو دے جائیں گے کسی نہ کسی انسان کو جا کے سمجھ رکے گی جبھی تو مختلف رکے بنتے ہیں فلکہ ہمیشہ کسی شخصیت کا لا کے انتہا ہوتا ہے وہ میں ایک خدا کے آکان ماننے والے اگر دس کروڑ سو کے سو بھی انسان کیوں نہ ہو ایک ہی کا حکم ماننے والے ان میں فرق کیسے آئے گا اختلاط کیسے ہوگا سفر کا کیسے ہوگا اختلاط کیسے ہوگا ان کے اندر آپ کہیں گے کہ شاید وہ جس چیز کا وہ حکم مان رہے ہیں اسی کے اندر اگر مختلف قسم کے فرق ہوں گے پھر تو ٹھیک ہے اور اس نے تو قرآن کے نمرانی دلہ ہونے کی ببوی دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے جس چیز کی اتحاد کرائی جا رہی ہے اس میں اختلاف نہیں تو یہ اطاعت کرنے والے ہیں ان کو اختلاف کیسے ٹھیک ہو جائے گا اور اختلاف آپ کے سامنے موجود ہے پھر سے آپ کے سامنے موجود ہے इसके बाद ये दावा तो कर सकते हैं कि हम एक टीम रहती है हुए तैयार किए गए प्रस्तुत हो सकती है कि कोई बात नहीं शायद गंगा एक घाट बांटे ठीक है وہ ایک گنگا جہ رہیں گے دھار کا سڑکیں وہاں تو وہاں ہے تو میں تو یہ ہے کہ سر اس طرح سے نماز پڑھ لو جلدی ہو جاتی ہے ویسے پڑھ اور پھر بھی ہو جاتی ہے لیکن جب اس کے نانے معصومت کے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ نہیں ہوگا تو یو مان لیا گیا کسی کا حکم پھر بھی ٹھیک ہے دوسرا مان لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ایک منتھ میں آپ دو قانون نہیں چلا سکتے مان بغاوت چاہتی ہے یہ وجہ ہے اس نے خرکے کو دشرط قرار دیا ہے کہ یہ ایک سدھاسی معصولیت نہیں ہوتی یہ اردادوں میں تو برد ہوتے ہیں مختلف کی معصومیت ہوتی ہے سور سمتا کو یہاں لے آئے نا اسلامی نظام بنانے والے دعوی کر کے ساتھ سپاہی ہمسی کی تیاری ہوگی وہ ڈھٹکے آئے اور دیکھنے کی کون سا قیدی اور ان سے سپاہی ہمسی تیار کرانے والے دکھا میں چیز کیسے آیا ہر فیصلہ نے پروٹیسٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ اچھا سال اس کی نہیں سرکیا تمہارے دل کے سرکے کی سکا کو مان لیا جائے وہی وہ بات میں ہوں جن باتوں میں وہ کر سکتی شرک مٹ نہیں سکتا انت میں جن کا یہاں جا کے سلک مٹتا ہے یہ وہ ہے کہ اس نے سرکے کو شرک قرار دیا یہ جو بت پرستی ہے یہ شرک اور یہ جو تفرقہ ہے یہ شرک قرآن نے اس دونوں کے درمیان فرق کر کے دکھایا اب بتایا ہے کہ ان دونوں میں کون سا شرک ایسا ہے جو شرک عظیم ہے بڑو اور لگا یہ چیز پہلے بھی آ چکی حضرت نو صاحب علیہ السلام چند دنوں کے لیے کون سے الگ ہو کے جاتے ہیں اپنے بھائی کو جو خود نبی ہے تو اسے انچارج بنا جاتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں کامڑی स्वाम जी का लेबर देता है उनके लिए एक ग्रुप बना देता है गौशाला बना देता है ये सारे सामग्री कौन से भी देते हैं लेवर सारे फंड इन्हों कर दें फिर प्रगति क्या आते हैं उसकी प्रगति शुरू कर दें हमें तो गौशाला अपना लागू آ کے بیٹھا انہیں تو ستیہ ناس اتنی کچھ محنت کی ان کام तो اوپر اور وہ تو پھر وہ بٹرا بنا کے ٹوٹ رہی ہے اس سے تو پرستی کر رہی ہے غصہ آیا اگر تہارون کا تو میں تمہیں انچارج بنا کے گیا تھا تم ان تمہارے سامنے بھی کچھ لیا تم نے ان کو روکا نہیں نبی پوچھ رہا ہے دوسرے نبی سے آپ کو معلوم ہے جواب کیا دیا اگر تیار انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نہیں ہو رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ درست کر رہے ہیں میں نے اس لیے نہ روکا کہ روکنے سے ان کے اندر اختلاف اور سفر کا پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا تو میں ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے آگے کہو گے کہ تم نے اس میں سفر کا پیدا کر دیا تو کیا کر دیا تم نے دی میں نے ان کو گت پرستی جو تھی اس کو میں نے مطمول کر لیا سفر میں نے پیدا ہونے دیا کہو ٹھیک کیا یا غلط کیا نبی کا جواب نبی مطلب ہو گیا ٹھیک کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بج فرستی کی حالت ہے ذرا سی بھی ان کی نصیرت سے بات کی جا رہی تو سمجھ نہیں آ جی کہ ہم کر کے رہے ہیں اور سفر کا شرک ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو مٹائی نہیں کرتا انسان مان یہ احتیاط بدھ پرستی کا شرک سارے دل جی کے ہمارے یہاں مزدور ان کی دلیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے لیکن بدپرستی میں سمتھان فخر سے بد جی جناپ کہتا ہے ہر سر کا پرست فخر کر رہا ہے اس کی پر روز پر ہو رہی ہے ان کی جو حدیث کیا آپ بھی ہیں اور یہ جن کو گروتی کہتے ہیں ایک بار کی اردو مزاروں سے جا کے تم چنتا کرتے ہیں دونوں خرکے یہ ان کو مصروف کر رہے ہیں پر شرک کر رہے ہیں وہ ان کو مسرو نہیں کرتے بازاروں میں خود فرکے کی ان پر بند ہمارا فرکا یہ نہیں کرتا تو حامل کیا تھا پرستی کہتا ہے یہ تو صرف خبروں پہ جانے کی بات کہہ رہے ہیں وہاں تو, یہ کیا ہے؟ تو کی ہے. وہ کیا گوتادے کی پرستی سے ہو رہے وہ کہتا ہے اس چوز سے برداشت کر دیا یہ ہونے دیجیے کوئی بات کی جو حادت ہے سمجھالیں گے کون کو سفر کا نہیں میں نے پیدا ہونے لیا کہ بھائی صاحب ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ ہے سفر کا جس طرح سے شرک بنتا ہے یہ کون شرک بناتی ہے اس سفر کے کو قرآن کہتا ہے احبار اور احبار علما اور نائن کتنا ہوں یا روحبانہ من دون ہوا اور باغ کا دفعہ ہے. یہ اہل کتاب یہ اپنے علماء اور مشائق کو اپنا رب بنا دیتے ہیں. یہ ہے شرک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو کہا کہ ان سے پوچھیے یہ ہمارے خلاف کیا الزام لگا رہے ہیں غلط ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے علم شاید کی پرسکش نہیں کرتے آپ نے کہا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بات نہیں کہ یہ چیز کو وہ حلال قرار دیتی ہے یہ حلال سمجھتی جسے وہ حرام کہتی یہ حرام سمجھتی کیا ان کی بنائی شریعت کے اوپر نہیں چلتی انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تو کہیں گے کہ اس سے بڑا سرکار کیا ہوگا اللہ عبا غزم میں کوئی مسئلہ آپ ان سے پوچھیے اور فتویٰ دیجیے وہ بتائیں گے کہ سر ٹیک ہنسی کی روح سے اس نے یہ کی اور اگر کہیں ان کو دشواری پیش آتی ہے دشواری کی مثال آپ کو بتاؤ ٹیکا ہنسی میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا سامن مسدود الخبر ہو جائے یعنی قطن میں کہ کام چلا گیا ہے درد ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ کرتے انتظار کرتی رہے اس کا کیا آئے یا نہ آئے کیا کر رہا کرے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں انتظار ہی کرتے رہے اسے صرف ندے برف انتظار کرنا چاہیے میں اس کے بعد گزار کر سکتی ہوں صرف ندے برف اس میں انہیں دشواری آگے پڑی میں اور بادم اور فرق ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوا تو انتہائی مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایک امام کی خطر میں کوئی دکھاؤ پیش آئے تو انہوں نے کہا کہ ایمان مالک تیسری روح سے فارسنا کر لو انہوں نے چار سال کہا ہوا ہے یعنی افغان کے گرے بندور نے دشواری ہوائی تو میری تو خدا سے پوچھے گا کیا کہتا ہے مالک نے شادی کیا کرے گا پھرتے رہے انہیں لوگوں کے اندر نہ جانا اس کے اوپر جس نے کہا اللہ بخاری میں یہ آیا ہے مسلم نے جو کہا ترم کا یہ حکم ہے حریفہ کا یہ ارشاد ہے یہ سارا کچھ کیسے کرے جائیں گے نہ ڈاؤن تو آئے گا تو صرف یہ آئے گا تو خدا کا یہ آپ ان کے سطنے نے کہیں یہ لکھا ہوا کہ خدا نے کہا اس بات کے اندر اس کے بعد صرف ان کے ہو سکتا ہے کچھ جھٹتے ہیں ساری مت تو دکھاتے چلے آ رہے ہیں ان کے سامنے انسانوں کے سامنے اس کا قبضہ ہدارہ ہوں یا رفدانہ ہر بار ان سے ہردو کا متعلق ہے آدھار آدھار میں کے متعلق ہے صرف ہردو کے متعلق ہے یہ سارا قرآن جو ہے ان کے متعلق ہے ان کا متعلق کیا ہے چپور کی شفاٹ سنا کی نفرت جنمت کی نوتا شروع ہوئے قرآن میں ان کا اتنا اتر ہے کیا کہا جائے گا نے شرق آدار و اوان یہ ہیں جہاں سے شکشیں بنتے ہیں یہ شرک اور پھر شرک کا کیا پوچھتے ہیں قرآن تو بہت دور جاتا ہے ایک طرف خدا کا حکم ایک طرف میرے اپنی جذبے کا تقاضا سوچی ہے وہ ایک دور چیز سے رکھی ہے چین کی وہاں جی چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا دوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایک طرف یہ تقاضا دوسری طرف اس کا ہزم کہ نہیں باسن کا مال جائے اس سے نہیں لے اور تاکہ اس نے کہا کہ اس کا خیال تک بھی نہیں کرنا دل میں ارادہ بھی اس کا نہ آئے دو خداؤں کے درمیان کشمک شروع ہو گئے من اس کی عتات اس میں سے کی جائے نہیں ہے اس کی عطایت کی جائے یا اس نے کہا ہے اس کی عطایت کی جائے دیکھیے وہ جو توحید کی تعلیم دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے افر رہا ہے تو مجھے کفل ادارہ تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا جو پر اس کی نہیں کر رہا اپنے تمہیں ان کو خدا بنا کے بیٹھ گیا یہ باہر کے خداؤں سے تو آزادی حاصل کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ باہر حاصل ہو سکتی ہے مشکل کے بعد ہوتے ہی یہ جو اپنے اندر خدا رکھا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا خدا یہ ہے اور سب سے بڑی مشکل اس کی خدائی سے چوٹنا ہے اچھا والا اخنگ آدمی پائے بیٹھے کر دانا دینا سوچ سمجھ رکھ رہا ہے اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حرکت کر بیٹھتا ہے ایسی حرکت کہ اس کے بعد دوسرے کو ایم کرتے ہو تمہیں کیا ہوگا اس بک تو ان سمجھدار آدمی ہے اسے رکھنے والے آدمی نے ڈھونڈنے ہر شخص یہ کہ خود وہ اپنا مطلب یہ کیا ہے اس کے بعد کہ کسان یہ کیا ہم آپ مجھ سے ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ کیا ہوا قرآن سے پوچھیے افراد میں نے ایم رکھنے کے باوجود بات غلط ہے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے باوجود وہ اس خدا کی ایسی عقائد کرتا ہے اس سے مجبور ہو جا رہا ہے کہ علم رکھنے کے جہارت میں نہیں کر رہا جان سے گوجتے علم رکھنے کے باوجود بھی کر رہا ہے تو کہا کیا ہو جاتا ہے اس کو کہا ہو جاتا ہے پتما الا سمے ہی کرتے ہی و جانا الا بچ آپ نے اس خدا کی کی آپ نے میں گئے کام بھی آ کے بند آپ کی بند دلوں کو بھی آ کے بور سمجھنے سوچنے دیکھنے والے کی ساری کو مضبوط اور پیچھے لا کے جھک مار دیا آپ نے ساتھ دردوں کی تقسیم ہوئی جب اپنے فکر کو لاٹ کے واپس آئی تو آپ خود اپنے کیے پہ نادم ہو رہے ہیں تو میں نے کیا سوچی تو خود کیا اسے کوئی سمجھ نہیں آتا کیا کیا میں یا ادے یا کہا کہ جو یوں جانتے بوجھتے اس طرح کھڑ روپیے تیار کر لے کسی کون سے راستے سے لے آئے یہ آپ نے دیکھا کہ میں لط لو میں پہلے علاح ہوں ہرا ہو باہر کے دوسروں کو نہیں پوچھ رہا ہارج کے کسی حضرت کی ہدایت بھی نہیں کر رہا خود اپنے اندر ایک خدا بنا کر رکھ لیا ہے دیکھتے ہیں قرآن کہاں تک شرک کو لے جا رہا ہے عزیزان خارجی قوتوں سے چھڑایا اس نے کہ ساری کائنات کی قوتیں تیرے سامنے سے ڈر انسانوں سے جڑایا کہ ہر انسان ویکت کری اس سے آگے تو کسی کا دین نہیں جا سکتا تھا اس سے آگے خدا سے جو کیا سکتا تھا کہ تم اپنے سامنے بھی نہ جکو اس بہت بڑا مقام ہے मान आप सोचिए तो चीज़ चीज़ सही कैदी मा सकिए गिर गया फोर्टी फाइव है या ट्वेंटी थ्री पैंतालीस बता फिर नए आप के ये इस मकान से ये गिर गया اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے کس نے خوبصورت الفاظ نے کہا ہے کہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو شرک کا مرتب ہو جاتا ہے یعنی مقام انسانیت سے جاتا ہے شرک میں کیسیت کیا ہو جاتی ہے اللہ وقت سنیے اجیزانند میں یہ شریک دندا ہے جس نے شرک کیا خدا کے ساتھ اشوک چاہ نے آخر مقام انسان نے اس سے گرا کہا के کے بعد کیسیت یہ یعنی وہ انسان کے نستے کابے سلمان قطرت کی ساری قدرتیں ہیں فرشتوں اس کے سامنے چندہ ریز ہیں کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے آپ کی عتایت کرائے اس مقام سے بلڈنگ والا جو ہے قرآن کہتا ہے پھر اس کی فکر اندامہ خرلا مینس بنا سمجھو کے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کے کچھ میں سے آگے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جانک سدھا کرنے کچھ ملے گا اسی کے مطلب کہا کہ جس نے خدا سے شرک کیا ان سمجھو کے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی سستیوں پہ آ گرا ایک چیز سطخ یہ اتنا بڑا شہباز اور شاہین جن سداؤں کے اندر سننے والا ہر پرندہ جس سے ڈرتا تھا خوف کھاتا تھا کہا اس کی کیسیت یوں اس نے کسی اور خدا کو کسی اور قوت کو خدا بنایا اور جھوٹا کیا قیت یہ ہو گئی جیسے چیڑا کے چھوٹے بچے کو اقاد اچھ کر دیا جاتا ہے یہ حالت اس کی ہو گئی جاتے جس قوت کو جیو آئے اس کو لے جاتا اور گھر کی قوتیں توڑ کر وہ بھی امبل کی وہ اس کو کس طرح سے اچھے کے لے جاتے کہ کیا تشدی ہے چڑیا کا بچہ دو ساتھی اور ایک دن کا جو بچہ ہوتا ہے اتنا دیکھ کر کو دے بخش جتنے خود اتنی لڑنے کی قربت تھی اس کی دیگر یہ آنند اور پھر کیا چیز یہ کہ جھوٹ کرنے کا ریجا ہے اسے کیوں لے جائے اس کو یہ کیا چاہیے من نظر آتا ہے قرآن سمجھاتا سمجھاتا تھکتا نہیں ہے یہ کیا چیز آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پشتوں پہ گر گیا تیس نوائندہ بچے کی طرح اکاڑ چل کر دے دیا اور مکانی صحیح یا یہ کہ ایک گھاٹ کا تینوں کا شان جکر کے سامنے جا کے اس کو شان یہ کہا کہ ہوتا ہے صرف بائیس بٹا 31 ٹوینٹی ٹو اوور تھرٹی ون دیکھتے ہیں انسان اپنے مدان سے گر رہا ہے زیادہ کچھ نہیں گرے گا یہ ہے کہ یہ جاتی ہے اس کے بعد تاکہ لوگ کتنے راستے کتنے ہو جاتے ہیں صرف میں ان کی قیمت ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا تھا اس کے لوگ اتنی راستے کے جا کر کے اتنی لذت لینے لگ جاتا جب انہیں کہا جائے ایک والے ان کے سامنے جھٹو کیوں ایک آسان سے دستکیں دیتے ہو جوڑیاں پھیلاتے ہو کیوں اپنی زندگی کرتے ہو کیوں اپنی تاکیب کر رہے ہو اس سے ایک سب کے لیے ہوتی ہے کے دن رسوس کے رہ جاتے ہیں چیڑے بسور کے رہ جاتی ہیں کہ سامنے کیا کہہ رہا ہے یعنی ان خداوں کی عظمت اور عقیدت اس کے اس طرح مثالی ہوتی ہے کہ وہ یہ سن نہیں سکتا اس کو آپ بلا بلا کے لا رہے ہیں کہ آؤ یہ خدا کے سامنے گو چھوڑو ان بڑے بڑے آسانوں کو چھوڑو ان خداؤں کو ایسا اس قیمتی ہو جاتا ہے یورپ نہیں کر پاتا کتنے ہی ٹکڑے کے اوپر آئیے ختیجہ نمان خدا کرے کہ آپ تو چنبند میں نہ پھنسے ہوئے ہوئے جو کوئی پھنسا ہوا ہے اسے پوچھیے حضرت خان کے متعلق دیکھیے یہ تو بری چیز ہے کہ صاحب وہاں نہ جانا جا کے نہ کرنا ہے یہ تو بری چیز ہے یہاں ان کے متعلق یہ کہیے کہ صاحب جی تو تمہارے حضرت بلا ہوں کیا بت رکھتے ہیں کیا اقتدار ہے ان کو کیا تم... ہمیں تک اللہ سے معافی مانگو اس کا فر اللہ رب اللہ مجھے شیطان کے بیٹ میں نہ لے اور وہیں بیٹھا ہوا اس سے ڈر رہے حضر صاحب میں نہیں آتی کی خان نے جو کافی کوئی کہیں اگر حضرت صاحب کی گھونٹی کو جگڑی کہہ رہی ہے گرا ہوئے حضرت میں اور یہ تو معلوم نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں کہ وہاں گاؤں اور بغیر ہاتھ کے لائے ہوئے جواب دیا ہے اتنے میں سب گرگائے یا ہم روپنا مارا جاؤں گا کہیں پا نہیں رہا سر مجھے نہ گھٹکاری مجھے رندا ہے درگاہ نے بتائیے حضرت حضرت کے اوپر جو حضرت کو سوند نٹی کے نیچے جب ہوئے ہڈیاں تو سیدھا ہو رہی ہیں وہاں جاتے ہیں جاتے پہلے سیتا کیا یعنی حضرت صاحب کی سیمنٹ کی گولی والی کرنا ہے اور یہ کیا ڈر رہے ہیں کاپ رہے ہیں اتنا ہندر ہو جاتا ہے اس کا وہ جو پنجرے میں پڑا ہوا تیتر ہوتا ہے صبح کے وقت سے گرفتار کرنے جاتے ہیں یہ مانا بلوان وہ پنجرا اس میں تیتر لے جاتے ہیں باہر جاتے ہیں بنا گارڈن کے پاس پنجرے کا دروازہ کھول گئے تیتر پیچھے پیچھے پنجرا آگے آگے درختوں پہ آزاد جانور چاہ رہے ہیں اسے آوازیں دے رہے ہیں تو چھوڑو ان بندنوں کو اس کا خانے سے نکلو دیکھو آزادی کی سزا کو تمہارے سامنے آوازیں دے رہے ہیں ये आवाजें दे रहे हैं वो डर के भाग के पिंजरे के पीछे चला जा रहा है उसका दरवाजा बंद है चूंकि मारनाट कर बनता है देखा होगा आपने और दर्ज पिंजरे का दरवाजा खुला अंदर गया तेन नफर पर लिख रहा मैंने मेरे तीर्थ का नामे है मैं सही कमी में घोषे में कफस के आराम भाग خزون کی دون میں پناہ میں آگے ہم تو سارے خطروں سے مار ہو گیا یہ تو ایک کہ ہوتی ہے یہ جہاں لے ہے ہیں اب انہیں وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ انہیں جب یہ دعوت دو کے باورچ ہی وہ ہے جس کے سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں کہتا ہے دل کا ہو جاتا ہے وہ تین پر صاحب کی سامنے تو باقی بات آپ ان کا ذکر کہ اللہ دوسرے کے سونا صاحب آپ نے بات آج کے بھی نہ میں ایک کہتا تھا کہ تم آؤ ایک ان تھا کرے جو من لوگ صاحب نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا تو نہیں پے آئیں گے ہم اس کے ساتھ دیر ہو پہ ایک دن کی شریم بانٹ رہے ہیں کیا جب خدا کے علاوہ ان ماں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس دن سے والا بھی دین دیں گے ستاری والا بھی ہے جیلو باندہ پہ ہے خدا کے علاوہ جب کسی کا ذکر کیا جا ہے یوں ہو جاتا ہے انسان باطل کے خداوں کی پرسترم کے ساتھ ان خداوں کی تو چھوڑ دیجئے آ کے اپنے جذبے کا اس علاقہ کا رک کیونکہ آپ کا جو دقاض کتنا ہی ان کا عامین کے خلاف کیوں نہ ہو جب آپ کی طرح کا استعمال کرنے کے بعد مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو آتی کچھ آئی دم آپ یاس کے ان کو رکھ دیا گا ہاں آ گیا بیگم آج تو اس نے دیکھا نمبر ہمارا صاحب. مار دی صاحب اور پھر اس کے نام میں آگ درج کیا وہ تھوڑا ستیہ نا آ جاتا ہوگا نا اس میں کہ وہاں تو پولیس والا تھا پانچ اس کو تھمایا روپر وہاں بیٹھا ہوا تھا پانچ سو اس کو بھیجا جا آ جاتا ہے کہ وہی پکڑ لے دو گاؤں بھیج دیے ہیں کال ہو گیا انسان اس چیز کا رشوت دینے سے بچ جاتا ہے باجی باجی با نیشو بابا ہم بازی یہاں وہاں سب کو رشوت دی پھر دادا صاحب کے جا کے دی اور اس کے بعد پھر نگر اللہ نے آز حسین ان کو بھی بیچ میں لیا جن دونوں بچوں کو تھوڑا بول دو پلا دھونے کے دونوں بچوں کے تھرا دن کھاتا ہوا پلاح جوڑ کے اگلا کو بھی فلاح فلا جلا دیتا یوران کس مقام سے ہیں جو جینے آیا ان کا یہ کاریہ ہم ہمیں ملا کیا تھا میرا یہ ہے کہ اس کو ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ چاہتی ہے اور اس سے بھی آگے شیر کو نی رکھا علم کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے میں کہا کرتا ہوں فارمولہ اگر صحیح ہو اور اس فارمولہ کے مطابق عمل کیا جائے اس کا نتیجہ یقیناً یعنی نکلتا ہے اور ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے میں یہاں کروں تو کوئی دوسرے دوسرا شخص میں جانتا بھی نہیں ہوں لندن میں بیٹھا ہوا کرے تو کتنے سمادی میں بیٹھا ہوا ہے تو شہر میں بیٹھا ہوا تو ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں ہے جانتے بھی نہیں ہیں فارمولا دونوں کے پاس ایک ہے اگر اس فارمولہ میں کوئی آوزش نہیں کی انہوں نے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ واضح ہوگا یہ جو قانون فطرت ہیں کہ آج وہ پانی چڑھائیں گے تو پانی होता ہوتا ہے ساؤد पर کے اوپر ڈبلنے لگتا ہے یہاں ہو وہاں ہو کہیں ہو میں کروں آپ کریں ہندو کرے پرے, مسلمان کرے کچھ کرے ایک نتیجہ ہر جگہ ہر چکے ایک قانون کی پابندی ہے نا دیکھا گزر سے پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر اگر اس فارمولہ کے اندر آپ نے کوئی اندر اور کر دی اتنے کترے ہائڈروکلور اتنے نائٹریٹ پہ اتنا اس میں یہ اور اتنا یہ سب فارمولہ اور یہ کچھ کیجیے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کا یہ رنگ ہوگا اور اس کا یہ سب ہوگا ٹھیک بات ہے یہ سارا فارمولہ اس میں اپنی طرف سے ایک اور چیز آپ اس فارمولہ کے خلاف بڑھا دیجیے اس کے اندر پھر کبھی وہ نتیجہ نہیں اور پھر یہاں آپ کوئی چیز بڑھائیے لندن والا اپنے طور پہ کوئی بڑھا دے صحرا والا اپنے طور پہ بڑھا دے وہ کہ جن کے نتائج سب کے لشنا تھے آپ کسی کا نتیجہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملے دیکھا صرف کیسے پیدا ہو رہا ہے والد کیسے ٹوٹ رہی ہے اور یہ ساری نیوت آپ کریں بہت بڑے بار موڑے کے مطابق کسی پلان کے مطابق کسی سون کے مطابق کچھ پر والے ہیں ذرا سا بھی اس میں آپ کے یوں کسی حساب میں غلطی ہو جائے یا اس میں کوئی انش کر دیں یہ صرف ہے تو یہ باقی جتنا کچھ ہے کوئی بھی اس کا نتیجہ لکھ دے گا دس چیزیں اس کے اندر ہوں نو چیزیں آپ نے بالکل صحیح ڈالی دسویں چیز بجائے اس کے جو کاربوڈے نے لکھی ہے تو اس کی بجائے اگر کوئی چیز اپنی طرف سے آپ نے ایڈ کر دی تو یہ جو ریزلٹ اس کا نکلے گا یہی کہ 90 ہوگا کہ نائنٹی پرسینٹ ٹھیک ہوگا ٹین پرسینٹ غلط ہوگا یہ فنڈ پرسینٹ غلط ہو جائے گا یہ سب چیز گریڈیئن کے ہیں گریڈین ان میں کوئی چیز دوسری ڈال دیجیے تو یوز ہو جاتا ہے اس کے تو حساب میں اگر گلتی تھوڑی سی آپ ہو جائے گی کیا مانے اس میں شلف ہو جائے جو اس میں یہ سب کہا ہے اس کی بجائے اپنی طرف سے کوئی حساب کا آپ اس میں ڈال دیں اس میں سیلف پر سیلف نقصان ہوتا ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی جی. میں اب کر رہا ہوں کہ کبھی تو بڑا مندی بات ہے مزہ ہے وسیع کبھی نام بین چیزوں کو وہ جو کہتے ہیں کہ سر پھر نیسنل مانگ کی کیا ضرورت پڑتی ہے اچھی امال جتنے ہیں جو کوئی گھوٹ نہیں بولتا چوری نہیں کاٹتا پر نہیں دیتا وہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اوپر یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ تالیمان ہونا چاہیے یہ کیا چاہی ضروری ہے اس کے ضرورت یہ ہے اس فارمولہ جو ہے اس میں اس فارمولہ کے اندر رابط ہونی چاہیے ہونا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے اگر اس, اس میں سے اتنی چیزیں اچھی ہیں لیکن اس کی ہیں چلیے ٹھیک ہے سکسٹی پرسینٹ اس میں مارک حاصل کر لیے پاسنگ مارک تو اس کو مل جائے نا ٹھیک قرآن اس شرک کے متعلق کہ آتا ہے نارم کیمل القیامت قیامت رزنا یہ جو باقی آ رہے ہیں ان کے متعلق تو یہ ٹھیک ہے کہیں غلطی صاحب نتیجان کی بات جو ہے یہ ہو وہ جو اس طرح سے شروع کرتا ہے اس فارمولہ میں ہی اپنی طرح سے کچھ بڑھا دیتا ہے اس کے عمال توڑنے کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ووٹا کی جو ہے وواد اس میں نہ ہوا ہے گارنٹی لوڑنی پڑ تو لیا اس کو نہیں لایا ٹوٹل بھی لوگ نہیں ہے من سامت بدنا انسان بھی اب اپنے مساجات گرتا ہے میں سمجھتا ہوں اپنا جال آپ بھی ہو جاتا ہے آپ اتنا بھی جائے گا میں جب کا مقابلہ نہیں کر سکتا مد تھے دن نہیں تھا جی روم بخار پکار کے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ ساتھ اسلام کی شکست ہو اللہ رہی معاذ میں کیا یہ رہا تھا کہ شرک میں یہ جو باقی سارا کچھ آپ کا صحیح ہے یہ بھی کوئی نتیجہ میں پیدا پھر کرتا فارمول کا ایک دن جو ہے وہ آپ نے آپ کی طرف کیا پوزش کر دیا کہ عمدگی سے فوران بات بتاتے ہیں دو بیٹا پچاس <سؤال> بات جو پیچھے سے آ رہی ہے پہلے تو آ رہے تھے آئی دن ہے لیکن ہر بار آنی چاہیے نصاب میں بڑی عمدہ بات ہے وہ ہر اہل مذہب یہ کرتا ہے ہم بھی اہل کتاب ہم بھی پہلے کتاب ہے نا ہمارا یاد رکھیے آج کے مسلمان اسی مکان پہ جس مکان پہ ظہور اسلام کے وقت اس سے پہلے کے اہل کتاب سے دین نہیں ہے اس کے پاس फर्ज यह है कि उनकी किताब भी गुम हो गई थी इनके पास किताब तो है लेकिन इनके पास तो ऐसी किताब है जैसे आटीशी से पहले जहां एक बहुत बड़ी फर्ज थी संत सिंह जसवंत सिंह राज जमाने के लिए कुरान शिम छापा करते थे वो सारी दुकान कुरान शि से ही हूँ تو جو سیکھنے سیکھنا تو ساری کسی کے کار کو رانتا ہوئے سن سکھ جو کو. <laughs> امن ان کا بھی آدار و ادان کے اوپر تھا زندگی ان کی بھی آدار و ادان کے اقتدار میں گزر رہی ہے فرض یہ تھا کہ ان کی کتاب تو بابو شکل میں نہیں تھی کتاب انہوں نے اپنے ہم آپ شکل میں رکھ لی ہے سنتھ جسونت سنگھ ان کا بھی دعوی ہوتا تھا کہ ہمارے قرآن شریف نے کوئی غلطی ایک نکالے گا غلطی کی ایک اجر بھی دیں گے انہوں نے اہل کتاب میں بھی اخبار اور رحبان ہی کو اپنا خدا بنا لیا تھا ہماری تو یہی کیسی کہ یہاں بنا لی جو کچھ وہ کرتے تھے نہیں کچھ ہم کرتے ہیں قرآن نے یہ جو ان کے تذرے بیان کیے ہیں وہ تو بات ہی ہے بھی ہے یہ نہیں نہیں نہیں کانوکار ہے بات وہ بیٹی کو سنا کے کہتی ہے حقیقت میں بہو کو بتانا ہوتا ہے یہ جو داستانے بیان ہو رہی ہیں یہود و نتارا کی انہوں نے تابثہ تھی وہ باتیں ان کی کر رہا ہے تو ہم سے کہا ان کی ہو چکی تھی اندروں کی کہ پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے ہی لوگوں کو غریبوں کو نداروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جب دوسرے لوگ ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور قیدی بنا لیتے تھے تو ان کے ہوں کے بل اس میں ہی اس کو کھڑے ہو جاتے تھے جو لوگ دیکھو قیدی کو کیب بنتے سے چڑانا جو ہے یہ بڑا کار سوبھاؤ ہے کاریہ سواؤ کا کام ہے ہاں سلاح یہ ہوتی ہے اور اس کے لیے آؤ سنڈے اکٹھے کرو رات کے پیسے دو اتیے دونڈ کائم کرو ان کو چڑھانا بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا سواب ہے اور اس میں پھر آتے اتیے دیتے ہیں اور پھر یہ خوش ہوتے ہیں بڑا ثواب کا ہم نے کام کیا ہم نے ایک قیدی چڑھا دیا یہ سب کچھ قرآن ان سے کہتا ہے یہ بتاؤ کہیں گے تم وہ سارا تو سادھو ہی ہوا محرم فراجو فراج ہوگی گئے یہ جو تم ایک ثواب کا کام کر رہے ہو وہ جو تم نے ان کو پہلے گھر سے گھروں سے خود نکالا تھا وہ کتنے سواب کا کام خود ہی ان کو نکال رہے ہو تو سجا یہ دوسرے پکڑ کے لے جاتے تو ان کو چھڑانے کے لیے پھر سوار آ رہے ہو تو بول یہ تمہارے سواد کمانے کے ذریعے بنے ہوئے ہیں تو یہ اگر وہاں نہ نکلنے والو تم وہ نہ پکڑ کے لے جاؤ تم نہ چندے کٹے کرو تو تم سوار کیسے کما اب یہ جو چیز ہے قیدی کو چھڑانا یہ حقیقت بہت, بہت بڑے خراب کا کام ہے قرآن نے بڑی تقسیب کی ہے اب کے رقبہ پرانی تمین میں بنیادی بات پر نہیں ہے مومن کی سنتے مومنی کی تو بات دوسری طرف چلی جائے گی ہمارے ہیں کہ ساتھ وہ ٹھیک غلام نہیں رہے پکے رقبہ کیا ان کو پتا نہیں ہے جتنی دنیا کی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنا خود اختیاری کا خود اختیاری کے حقوق حاصل نہیں ہے فریڈم حاصل نہیں ہے آزادیاں حاصل نہیں ہیں کالونیلزم کے اندر استعماریت کے اندر کسی دوسرے کی غلامی کے اندر جتنی قومیں دنیا کے وہ سارے رقبہ کے اندر آتی ہیں جماعت مومنین کا فریضہ یہ ہوگا اسلامی نظام کا کہ دنیا میں جہاں جہاں معصوم ہے غلامی ہے جس جس کام کو جس جس قوت نے معقوم بنا رکھا ہے اس معقوم کی طرف سے جا کے ان کے خلاف وہ لڑائی کرے اور ان کو آزادی دلائے قرآن کا حکم ہے عزیزہ نیمان اسے پکے رقبہ کیسے پک رقبہ تو قرآن نے بہت بڑے اجر عظیم کا باعث قرار دیا ہے جنہوں نے یہ غلام تو چڑھائے ہیں قید جی قید جی چڑھائے ہیں نا یہ تو اس کا تو سواب ملنا چاہیے انہوں نے ان کو گھروں سے نکالا ہے وہ گنا ہونا چاہیے یعنی منتب کی روح سے یہ نظر آتا ہے تو یہ ایسا ہونا چاہیے اس کا سواب ملنا چاہیے اس کا ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے تو کبور کمارے ذہن میں اس فارمولہ کے اندر ففٹی اگر تم نے صحیح چیزیں ڈالی اور ففٹی پرسینٹ اپنی طرف سے یہ کچھ کیا تو پھر چاہتے یہ ہو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کم از کم صحیح نکل وہ کہتا ہے کہ تو میں اصطوم باد کتابیں وسعت کو نونا باد کیا تمہاری تکلیف یہ ہے کہ اس فارمولہ کے بعد الزاکیوں کو تمہارا یقین ہے کہ ٹھیک ہے کیبین کو چھڑانا سواب کا کام ہے اور دوسرا ہن سات مدعے کا ہے اس سے انکار کرتے ہو کہ ان کو گھروں سے نکالنا گرم ہے اور اس کے بعد کہتے ہو کہ سرکار آدھا تو جو آم دے رہا ٹھیک ہے نا کس کے تو نمبر دے دیجیے کہتا ہے کہ سنا جزاؤ مہیا سال وزارے کا منگنے سے جو بھی یہ روشت کیار کرے گا سن رکھو پچاس فیصد مارک کی توقع کرنے والوں اور مطالبہ کرنے والوں جو بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اللہ سب حیات دنیا اس دنیا میں بھی ذلت و فاری ہوگی بج القیامتون اللہ شدل آزاد اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب ہوگا اس کے جہاں جس سے سنو وہ کہتا ہے بھائی سارے قرآن تک پھر عمل کیا جنہیں جو کچھ ہو رہے کر لگے ٹھیک ہے جی وہ چوری کی تھی وہ اپنے ساری دیگر اپنے تھری یہ ملے گا یہ سوری بونتلیاں یہ داتا زمیاں یہ راجمیاں یہ پداقیاں یہ غریبوں کی پسینے کو نچوڑ نچوڑ کے اتنے اتنے بڑے انڈسٹری جو کارخانے اور بزاریہ اور اس کے بعد یہ اہر مسجد بنا رہا جی پنکھے لگوا دیے صاحب تھا رام دن کے پنکھے سبحان اللہ صاحب دیکھیے میں کیسا اپنے جو جی جنت کا سامان کر رہے ہیں تو میں لڑنا کے بعد کو سوکھنے کے بعد اور یہ جو چیز صاحب کے یہ صدقہ اور خیرات غریبوں کے کپڑے بنوا کے دے رہے ہیں ان کے لیے اسپتال کچھ کائم کر رہے ہیں گز کی دعاخانے چل رہے ہیں ان کے غریبوں کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا کی ط ہوگ پہلے اپنے ہی بھائیوں کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ مدد مدد مدد کے محتاج ہو گئے مدد کے محتاج بنا کے پھر ان کی مدد کرنے کے لیے پندرے کیے قرار کیے, دیا گزہ کیا یہ سب کچھ کیا کہ اس کا سراب کمائیں پہلے آپ ایک ایسا معاشرہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کی اسی فیصد آبادی جو ہے وہ بھوکے مرے پھر بھوکوں کے لیے نیاز کی جگیں دے کے فرار کما رہے رام کہتا وہ محرم ان علا ہوں انہیں اس حالت میں پہنچانا تو یہ محتاج ہو گئے یہ نہیں حرام تھا تمہارے اوپر کم سب اور سوال بنا رہے ہمارے یہاں مارک چودیون سن حالات دروی ان سن حالات قیامت کی بات تو وہاں رہ گیا کوئی معاشرہ جس میں کوئی ایسا نظام جس کا نتیجہ یہ ہو تو انسانیت کا کوئی فرد بھی اوکاش ہو جائے کسی کا اس کے بعد اس کے مداوع کے لیے ہزار ہزار بھاگ لگاتے تو ابھی طالبان خود ہی ان سے رہ جاتے دنیا نظام باطل ہے جس نظام میں کسی ایک انسان کی بھی جو نائز انسان ہے انسان ہونے کی جیب سے اگر اس کی عزت اس میں نہیں ہوتی ہے سارا معاشرہ پتا کے نظام اور خریدتے دنیا دنیا میں اس معاشرے کی کام کی کوئی عزت نہیں کرے گا کیونکہ اس میں سے ایک پر جو انسانی جو ہے انسان ہونے کی جیب سے تکرین سے معروف ہے وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب خام جلیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ اس کو ہمیں کوچنے لگتی ادرانیہ نے خام پر بیٹھے بٹھایا انہیں جلیل کر دی قرآن کہتے ہیں ان خام کا زلیل کر دیا تم نے ہم خام کا زلیل نہیں کیا کرتے جحص اللہ عبل عبیز ہم کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے اور پھر یہ تو ہو کے ہمارے سامنے چیز نہیں سمجھو تو اس میں اسنی اسنی ہم ضرور کریں گے ختم نہیں انجام دے رہے ہیں کہ ہم نے یو ہی تو کر دیا تمہیں ملومت کیا کرتے تھے دس لاکھ اوپر منہ نے جو معاشرے میں جو جٹھے والا نہیں ہوتا تھا ترہا ہوتا تھا تم اس کی عزت نہیں کرتے تھے تو خدا کے قانون مقاصد نے تمہاری سے میں کر دی معاشرے میں ایک فرد سے دلیل کر کے اور خدا کا قانون میں متاثر پوری قوم سے جمیل کر کے رکھ دے گا تجیبہ نے مانا فرد اور قوم میں فرق کو درخت سے اگر ایک پتا بھی سوکھ کے گرتا ہے تو وہ اس ایک پتے کا جرم نہیں ہوتا جڑ سے لے کے شاہوں تک ہر پتہ اس کا جگہ ہوتا ہے جو ایک پتے کو کشک کر کے گرا دیا انہوں نے اور سائنٹسٹ سے پوچھو گے آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ جو ایک پتہ پوچھ پوچھ کہاں سے اس کی کار شروع ہوئی ہے جب سے اس کی بنیاد شروع ہوگی جی. ایک پورا درخت پر سب و سادا جو ہے اس کا ایک پکتا اگر خشک ہو گیا ہے اور گیا ہے سارا, سارا درخت مریض ہو گیا ہے یہ پوچھو ہر کلچر یا اگری کلچر والوں سے وہ ایک بچوں کے لانے سے وہ سمجھ لیتی ہوں اچھا اس کے اندر کوئی جیڑا لگ گیا ہے یا یہ یہ چیزیں اس میں برف پیدا ہو گئی ہیں ابھی نہ سمایا اگر تم گیا تو وہ سارا درخت سے نیچے چلا آئے گا یہاں جا یہ کر ایک دم ہے مظلوم کی ایک کی جو عزت نہیں کی ہے لا لاتے منہ جو تین دیکھا قرآن کیسے اس میں کی ایک دوسرے کے سامنے بات لگتا ہے رب بنا احانا لگ ہمیں ضرور کر دیتا ہے ضلیل کر لی کہا تم نے اسے فرد کو ضرور کیا ہمارے قابل پر قوم کو ضلع کر دیا ہاں ہاں ہاں سب تمہیں نونا بعد ان کے بعد ہمارے دیگاؤ میں یا پھر تم لینا کے دنیا قیام الیاما سے من لاہو سے دین اما کا مجھور ہمارا قانون مقافات عمل جانتا ہے سردی اور زکاط اور دیہی اور نیازی دیکھ کے مسودے بنا کے پکے لگوا کے جنت کے قابل بنتے سبزی ہوتا ہے ہم اتنا یہی نہیں دیکھتے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ محرم ان کو اس حالت میں پہنچانا جو ہے کہ وہ جو تمہارا جرم ہے مزہ وہ داخل ہم اس سے داخل نہیں ہیں ہماری اس سے بھی جان ہے تم سمجھتے ہو کہ آگے ہمیں دیگر دیکھ کے سمجھ کے ادھر کے ہم اخلاق کر دیں گے کشن کوشی کر لیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں اس حالت میں پہنچایا کس نے کسے پرانے کو شرکار دیتا ہے اور ان تمام کو اس وقت کے لحاظ سے میں نے اتنی تجویز بنائی ہے قرآن سے اگر یہی متعین کر لیا جائے کہ وہ صرف کسی کہتا ہے اور اس کا لگے کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سمجھ میں بات آئے گی جو میں نے ابھی حل کیا اب سمجھیے شاہد کو کہ ان اللہ لا یس اہم جشرا کا بہی و یا فرو مار دوں نہ زیادے یہ نقصان نا قابل یہ تاقیب تمہاری جو آئی ہے جسے آپ کہیں گے بخش نہیں جا سکتی معاف نہیں کیا جا سکتا اور جو کچھ بھی تم کرو وہ کچھ شام ہوگا نشان ہوگا پتا ہوگی فارمولی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے کہیں نہیں ہے من کٹوری غلطی ہو گئی کہیں کوئی انگریڈینٹ اچھا نہیں آیا کہیں اس میں تھوڑی سی حرارت زیادہ پہنچا دی گئی غلط ہوا ہے دوسری دفعہ پھر کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن صورت عمر یہ ہے کہ اس کے اندر آس کر رہے ہو آپ خود کچھ انگریڈینٹس کے ان کی وجہ سے شرک کر رہے ہو جتنی دشا دوہراؤ گے اتنی دشا ہمیں پتا مالو ہم ساری عمر دوہراتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تو دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر دیکھ کیا ہوگا یہ سے اور زیادہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی یا بیتر مریض چکر کھاتا چلا جائے یہ ہے ریزانی شرک یہ ہے تو ہی یہاں پر اسپیش کی بات نہیں ہے یہ تو زندگی کے ہم لوگ مسائل ہیں نہیں کر سکتے یہاں پہ علاج اگر کسی ایک ڈاکٹر کا آپ کر رہے ہیں اس کے نسخے کے اندر اگر اپنی طرف سے تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے صاحب یہ اتنی چیزیں تو میں نے یہ دے دی ہیں اور اس کے ساتھ تریفلوں نے شریف تھوڑا سا میں نے کھا لیا پوری مستقل کے ساتھ پوچھیے چیز کا نتیجہ کیا ہوگا سوال ہی نہیں کائنات میں تحیب چل رہی ہے یہاں زیادہ کیا ہر فارمولا ہر پروجیکٹ ہر تھیم اس کا بیسک جو تھیم ہے سارا ریاضی تک تین عمارت آسمان تک جا رہی ہے یہ جو چاند پہ چلے سوار ہو رہے ہیں ان کی خوشی بناتے ہیں یہ میتھمیٹکس ہے یہ ساری چیز ریاضی آتے ہے کیا ہے ریاضی فطرت کے قوانین کو تیزیہ کرتے کے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ اس طرح سے کار فرما ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے چاند کے اوپر ان کی گاڑی جس میں آدمی بھی کوئی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کی وہ اس گاڑی کو اپنی منشا کے مطابق اس کے کام کرایا جا رہا ہے وہ وہاں سے خبریں بھیج رہی ہے یعنی اس انسان بھی کوئی نہیں ہے جب جیتا رہتا اسے چلا دیتے ہیں جب گیتا روس لیتی ہیں جب جیتا آتا ہے اس کے اوپر لے آتی ہے نیچے آج میری ہیں آسمان کو دے دیتی ہیں کس چیز سے ہر ہوں گا ہمارے ہاں تو بالکل آتے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں نہیں جا سکتی ان سے سمجھیے تو وہ اتنا سا کوئی ہوتی ہے لائن لیتے ہیں کچھ سے اور وہ بھی سمبل ہوتے ہیں تو ایک دو تین چار بہت پیچھے رہ جاتی ہے بات وہ اتنا تو سمپل ہوتا ہے سارا اس فارمولے جس کے مطابق یہاں کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا جام کو کنٹرول میں لے آ رہا ہے فارمولہ تو یہ ہوتا ہے اور لڑا اس کے اندر فرق رہ گیا تھا نا تو پچھلا مہا تھا راستے میں بھی پھٹا ہے شرک ہو گیا تھا نا اس کے اندر لڑا گیا یہ نہیں تھا کہ اس میں ون پرسینٹ شروع تھا تو اس کا ایک پے ایک ڈھیلا ہو پورے کا پورے جاتا ہے میلائی ملا کا ہر تک ہے حدے تک سامان کیا انساج ہیں قرآن کے ساتھ محشو کو ایک بیماری ہو جاتی ہے وہ پیٹ بڑا پولا ہوا نظر آتا ہے بازار دیکھیے تو بڑا فربا ہوتا ہے لیکن قطیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ اس کو بلا دی جاتی ہے وہ جزویں بدن نہیں بنتی انڈائجیسٹڈ غیر ہضم شدہ وہ ساری علاج اناج وغیرہ اسی طرح سے نکل جاتا ہے تو جسم اس کا اس میں تباہ ہی نہیں آتی وہ بیماری کی وجہ سے کچھ پانی زیادہ دم ہو جاتا ہے اندر اس کی وجہ سے ویسے بڑا پھلا نظر آتا ہے وہ تندرست نظر آتا ہے موٹر زیادہ اعلیٰ فردہ نظر آتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اسے عرب کہتے ہیں تھے حد تمہار یہ بازار نظر تو ہے کہ بڑے نیک کام ہو رہے ہیں بڑیاں سواب کمانے کے کام ہو رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ وہ جھوٹی ہو جو نظر آ رہی ہے اندر سے کھوسلہ ہوتا ہے بنا کا کہ حد تک امان ہوں اور امان ہوں مزیدان بڑی گہری چیز ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کرتے ہی کچھ ٹھیک ہے ان کے لیے تو وزن کو میلان کھڑے کرنے کی ضرورت ہے اب تک امان ہوں میں کہتا ہوں یہی ایک طرح مسلمانوں تھی یہ مذہب کے نام سے جتنا کچھ کر رہی ہے یہ اگر ترویج دن میں ہو اور یہ اس سے بھی کم کرے دیکھیے نتائج کتنے نکل ہیں میں کہتا ہوں ایک حد کی تقریر آپ دیکھ ہے ساری دنیا کٹے مار کے مر جاتی ہے کانفرنسیں کرنے کے لیے کہ اس قسم کا کوئی چنا آدم جی ان کے یہاں ہو جائے اپنی جی اب سے پیسے خرچ کر کے دکھ اٹھا کے سے اٹھا کے حتا کے فروغ دے کے جو بٹو نکلواتے ہیں رسمتیں دے کر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے اب تو پھر بھی آسانیاں ہو گئی ہیں اردو پیسر کا کرتے دس بارہ پندرہ لاکھ انسان جمع ہو رہے ہیں مصیبتیں جیل رہی ہیں مشقتیں اٹھا رہے ہیں روپیہ خرچ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں ادارتا بہتر آتی جیسا نہیں کہا جاتا میں تو حادثہ استعمال میں یہ جتنے جمع ہو جاتے ہیں وہ جو اسرائیل حکومت اپنی کام کر سکتی ہیں نا ان کی نجان ہوتی ہے آزادی اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے وہاں کیا ہے پھر لو مانگ رہے ہیں نام صاحب بھی اور آمین کر رہے ہیں ہوں یا اللہ ان کا بیڑا ہے یا اللہ ان کی ٹوٹوں میں کیڑے ڈال دے یا اللہ ان کو برباد کر دے یا اللہ ان کی بتیاں ادھر کیا وہ کہہ رہے ہیں ہاں نیم دس لاکھ آدمی چودہ لاکھ آمین یہ کرتے کرتے وہ مطلب ہو کے ساتھ اس طرح سے یہ کر کے وہ منہ ہاتھوں کی کالے منہ میں بند لیتے ہیں اور اس کے بعد جس انہوں نے کہا حاجیہ حاجی کبور کے الحمد الحمدللہ قبول کرو کب توڑے آ گئے ان کے وہ کسی نہ کسی نعروں سے جان دیں گے یہ کیا ہے حج تک آماد ہوں کروڑوں روپئے آپ کے سب جی کے خراب زکاف نیازوں کے لیے نہیں ہوتا متاجی جدید بھی ہے کہ چلی جا رہی ہے क्या हो रहा है हमें अभी तक आमान हूँ सत्तर करोड़ में से मैं कहता हूँ अगर दस करोड़ भी ये रोजे रखते होंगे तो कोई छोटी नहीं अक्की ट्रेनिंग है सर नई जून के दिनों के अंदर अठारह अठारह घंटे रजोकारी पार के ऊपर पानी का एक खतरा नहीं जा रहा है सर था। हल्क में कांटे पड़ रहे हैं तौप रहा है پانی موجود ہے کمرے کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایک پانی کا قطرہ نہیں پیلا اللہ ہوا تم میں کہہ رہا ہوں کچھ چھوٹے آماد ہیں یہ تین دن کے بعد پورا قرآن ساری رات کو سنتے رہتا دن بھر میں یہ اتنی بڑی مشقت کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سوچا گیا ہے تیر والے دن ڈاکٹروں نے سبڑا پہن دیا ہوں تک آماد نتیجہ حیات ضلع دنیا کی زندگی حیات پاس پاس تو قیامت کو تو اٹھا نہیں رکھتے وہاں کی بات تو وہاں کرے گا اور وہاں کی بات تو متعلق تو یہی ہے رمن کی ہاضے ہی آ گیا کہ ماف کر کے آم ہے وہ وہاں دلی ہے یہ ہے من شرف یہ ہے شرک کے نتائج اور جب پھر اس کام سے کازش کی گئی تو تجیب کے معنی ہو گئے صرف ایک خدا کی پرہی شرک کے معنی ہو گئے ادبتوں کو پوجی اتنا آسان ہو گئی اور اس کے بعد پھر سرجم سے لذا سے دنیا کا بات زندگی کے ہر شو میں وہ شرک کے ایک ہی آیت ہوئی خدا کرے یہ قرآن کا تی مسون جو ہے میں سمجھا سکوں آپ سے ایک ہی آیت یا عیدان اس کو تو دو لفظ بھی اگر عمل ہماری زندگی میں کہیں آ جائے تقریر بدل جائے قوموں کی عیدہ نمان یہ سارا راگ صرف اور توحید کے اندر ہے یاد رکھیے اسی لیے اس نے کہا ہے اور باقی کسی تو ان افسان میں بخشی جا سکتی ہیں یہ نہیں بخشا جاتا سولہ اور نثال کی آیت ایک سو سولہ ہم نے آج سے لی ایک سو سترہ آیت سے ہم آئندہ لیں گے اور ایک ضروری اعلان یہ دیکھا گیا ہے کہ ساڑھے نو کی آپ